اس کے بعد نمبر دو موسیٰ علیہ السلام خزل علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے نمبر تین ذوالقرن کا واقعہ تفصیل سے نمبر چار اللہ تعالیٰ نے زہد کے لی کہ دنیا سے بے بےرخوجی کرو دنیا کی یہ رونق ختم ہونے کا ہے اس طرح تمہاری جوانی تمہاری یہ قوتیں ختم ہو جائے گی اور نتیجے میں دنیا والوں کے لیے بدلہ بہت خراب نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ مشرقین نے آلیہ بنائے ہیں اللہ کے بندوں میں سے انسانوں میں جنوں میں ان کے بندگی کرتے ہیں باقاعدہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کا عجز بیان کیا وہ کمزور تھے وہ تمام باتوں میں چاہے وہ علیہ السلام تھے خضر علیہ السلام تھے دلقرین تھے وہ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 تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اور ترقی بیان کی ہے کہ ہاں اس میں انبیاء کا ذکر ہے مریم کا ذکر ہے یہ بھی ملغیب نہیں تھے نمبر تین صورت مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی کوئی ولد نہیں ہے کاف کے آخر میں اللہ رب العالمین نے بتایا کاف کے شروع میں بتایا کہ اللہ رب العالمین ولا شریک ہے نمبر چار اللہ رب العالمین نے خوف اخروی دنیاوی دونوں کا ذکر کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندوں کو الہا بناتے ہیں پچھلی صورت میں تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کا آجز بیان کیا کہ تو آجز لوگ تھے علاقہ کیسے ہو سکتے ہیں اس صورت کا عنوان ہے انبیاء اور فرشتے وہ اللہ تعالی کے سامنے آجز ہیں محتاج ہے وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ اللہ کے سامنے آجد ہوتے ہیں وہ علا نہیں بن سکتے ہیں اور ان کا کوئی جبر نہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ پر مشرقین کے عقیدے کے مطابق کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میربان بہت رحم کرنے والا ہے یہ ذکر ربک عبدہ و یاد کرو, ذکر کرو اپنے رب کی رحمت کا جو علیہ السلام پر کیا تھا رب, خفیہ جب پکار رب, اپنے رب کو ہکار یقینا کمزور ہو گئی ہے بڑا کوٹا ہے میرا سر سفید بالوں سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے شکی یا نہیں ہوں اللہ میں تیرے دعا مانگنے سے محروم نہیں ہوں کہ تُو مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے میرا مدد نہیں کر سکتا ہے مجھے سو فیصد یقین ہے مجھے اعتماد ہے تو میرا مالک ہے سب کچھ کر سکتا ہے علیہ السلام کا واقعہ مریم کا واقعہ عالمران میں ہم نے تفصیل سے بڑھائے یا اس کا ادا ہے کچھ کمی بیشی کے ساتھ میں ڈرتا ہوں اپنے وارسوں کے بارے میں میری بیوی میرے جا فہبلی مل کا ولییا دو مجھے اپنے طرف سے وارث ولیہ جو میرا وارث بن جائے یہ دیکھو آجیم اللہ کے محتاج ہے اپنے لیے اولاد کا بندوبست نہیں کر سکتے جو دوسروں کو دے سکتا ہے وہ خود نہیں لے سکتے معنی یہ ہوا کہ وہ جب اپنے لیے اپنے اولاد پیدا نہیں کر سکتے بیوی اس کے باندھ ہو گئی ہے خود بال سفید ہو گئے ہیں بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہیں تو دوسروں کی کیا مدد کرے گا وہ اپنے مدد کا وہ محتاج ہے اللہ کی مدد مانتے ہیں اولاد کے طالب ہے یار سنی ہوسو یا وراثت سنبھالے میرا مانا وارث ہو میرا اور وہ وارث ہو یعقوب علیہ کے آل کا یہ وراثت زمین کی کی نہیں ہے بلکہ دین کی وراثت ہے وہ جہار رضویہ بنا دے اس کو ہے میرے رب پسندیدہ اپنا پسندیدہ بندہ اللہ سے دعائیں ایسے کرنی چاہیے اے اللہ سالم نیک اولاد دے دیندار اولاد دے جو تیرے دن پر چلے تیرے دین کو سنبھالے تیرے شریعت کا کام کرے ویسی اولاد کہ وہ صرف باپ کے مکانوں پر قبضہ کرے ان کی زمینوں پر قبضہ کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا میرا تقسیم نہ ہو بیٹا لے لے یہ کوئی کام کا نہیں ہے اولاد ایسے ہونی چاہیے جو ان کی زندگی میں بھی ماں باپ हो لیے کا ٹنڈک ہو دین پر چلنے والا ہو دائی ہو مجاہد ہو سخاوت کرنے والے ہو ماں باپ کے دینداری کے اعتبار سے متیح ہو فرمند بردار ہو ایسے اولاد جو باغی اور فاسق ہو تو پہلے ہم نے پڑھ لیا ان کو تو قتل کرنا چاہیے تاکہ ماں باپ کے سکون حاصل ہو ان کو ختم کیا جائے خضر علیہ السلام نے اس لیے تو قتل کیا تھا ماں باپ کے لیے مصیبت بنائے گا اللہ نے جواب دیا یا ز اے ایز بشر کا یقیناً ہم بشارت دیتے آپ کو خوشخبری بے غلام غلام کے ساتھ بچے کے ساتھ نسم اس کا نام ہے یا قبل نہیں رکھا ہم نے یہ نام پہلے کسی کے لیے ہم تجھے بیٹے سے نوازتے ہیں اس کا نام کا بھی انتخاب ہم نے خود کیا ہے جبریل امین نے آ کر اس کو بشارت دینے لگے ربر رب, رب انا یا کون غلام کیسا ہوگا میرے لیے بیٹا لڑکا کیسا ہوگا وہ کا نتما فی آکر ہے میری بیوی پانچ تو پہنچ چکا ہوں بوڑھاپے کی, کی انتہا کو آخری حد تک میں کمزور پڑ گیا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تو ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتے تو پھر دعا کیوں مانگی مانا اس کا یقین ہے اللہ مجھے اس حال میں دے اب تحقیق صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے بتائے کہ کیسا ہوگا علامت کیا ہوگی قال فرمایا فرشتے نے اسی طرح کون رب رب فرمایا تیرے رب نے؟ تیرے نے نے کہا اس طرح ہوگا یعنی کہ تجھے جوان کر دوں گا تیرے بیوی کو جوان کر دوں گا نہیں ہوا اللہ مجھ پر آسان ہے وقت خلق تو کا میں نے تجھے پیدا کیا تھا من قبل سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے جب آپ نہیں تھے میں نے تجھے بنایا اب تو تم ہو تجھ سے بیٹا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں مانا اسی عمر میں تجربہ بیٹے کو پیدا کر دوں گا میرے لیے احسان ہے کالا فرمایا رب جوہ اللہ آیا اے اللہ ٹھہرا دے میرے لیے کوئی نشانی کوئی علامت تاکہ اس علامت سے مجھے پتہ تو چلے کال آئے تو کا فرمایا نشانی تیرے لی اللہ تو کل مناسا کہ نہیں آپ کلام کریں گے لوگوں سے حیالن، سلاسل سلاسل تین رات مسلسل معنی سویہ برابر ہونے کے باوجود تندرست ہونے کے باوجود آپ صحت مند بھی ہوں گے پھر بھی بات نہیں کریں گے یہ نہیں کہ آپ گنگا بن جاؤ گے یہ نہیں کہ آپ بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکو گے نہیں آپ ٹھیک بھی ہوں گے تندرست بھی ہوں گے لیکن اس کے دو معنی ایک یہ کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے قوم اپنے قوم برمنل اپنے, حجرے اپنے کمرے سے فاوحا کی ان کی طرف آشی آپ یہ کہ تصویر بیان کرو اپنے رب کا صبح و شام اللہ تعالی نے ان کو وہی کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ کے تعریف کو اللہ کے حمد کو زیادہ توجہ دو اس نے جیسے سوال کیا اپنے اطمینان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہم بقرہ میں پڑھ چکے نقل دل کے اطمینان چاہ رہے تھے کہ مجھے تو یقین ہے کہ اولاد تو اسلام میں دے سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ علامات مل جائے اس سے میں مطمئن رہوں اور وہ علامات ایسے ہوں کہ اس سے مجھے پہچان ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ نے رحم کا سلسلہ شروع کیا ہے تو اللہ نے علامت بتا دیے کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے صحت مندی کے باوجود علی عمران میں ہم نے پڑھ لیا تھا وز کو رب یاد کر اپنے رب کو کسیرا بہت سب بلاشی بک رتوں کہا سلاۃ السلام پکڑ لو کتاب کو مضبوطی کے ساتھ بات مس وبیا دیا تھا ہم نے ان کو بچپنے میں حکم بچپنے میں ہم نے ان کو نبوت سے نوازا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچپنے میں نبوت سے نوازنے کے بعد اب وہ بچپنے میں نبوت کا کام کرے گا نہیں ان کا انتخاب ظاہر ہو گیا کہ نبی ہے جیسے علیہ السلام ماں کے گود میں یا چارپائی پر وہ کہہ رہا ہے رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن ان کی ذمہ داری چالیس سال کے بعد شروع ہوتی ہے جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی کو نبوت چالیس سال کے بعد ملا ہے مانا چالیس سال کے بعد ان پر وہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے جب وہ جہاد کا کام کرے وہ دعوت کا کام کرے فرمایا وہ شفقت کرنے والا تھا ہماری طرف سے وہ زکاتن اور پاکیزہ ہم نے دی کیا اس کو شفقت اپنے طرف سے ان کو شفقت دی وہ آتے ہیں کے ساتھ کے ساتھ ہم نے ان کو بچپنے میں حکم سے نوازا تو اور ہم نے ان گارتقی انسان تھا وہ برم بیوہ دے ہے اور نکی کرنے والا اپنے ماں باپ کے ساتھ جبار نہیں تھا وہ سرکش فرمان مانا یہ کہ وہ شفقت میں اللہ کا محتاط تقویر پرہزگاری میں اللہ کا محتاج نبوت کے ملنے میں اللہ کا محتاج بچپنے ہونا اللہ کا محتاج پیدا ہونے میں اللہ کا محتاج تو وہ تمہارا مددگار نہیں بن سکتا ہے وہ سلام علیہ سلامتی اس پر یوم یوم تو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے سلامتی میں بھی اللہ کا مفتاج تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ الا مانیں گے کیونکہ تردید کا مقصد یہاں یہی ہے کہ مشرقین کے عقیدے پر اللہ ضرب لگا رہے ہیں یہ جن کے بارے میں تمہارا فکر ہے یہ سب اللہ کے مفتاج بندے ہیں اللہ کے سامنے آ جز وزق مریم یاد کرو کتاب مریم کی واقع کو تب من کے واقعہ قصے کو مشرق کی جانب اپنے لیے انہوں نے انتظام کیا گھر کے لوگوں سے الگ ہو گئی فت حجر حجاب بنا لیا انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ پارسل نہ ہم نے اس کی طرف کو ہرا اپنا روح روح رو جبری امین مت اللہ بشرن سویہ تو سامنے آیا اس کے آدمی کامل کے شکل میں ایک کامل انسان کے شکل میں جبریل امین مریم کے سامنے آیا بشرن سویہ دیکھو اللہ تعالی نے جہاں جبریل کو بھیجا ہے انسانی صورت میں وہاں اللہ نے وضاحت کیا ہے کہ یہ ہے تو جبریل لیکن اس کو میں نے متمسل کر دیا متشقل کر دیا ہے اس کا شکل آ گیا انسان کا لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کبھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ میں نے بیجا ہے تو نور لیکن یہ ہم نے رجل کے متشکل کر دیا ہے اس لیے کہ جو بھی ہولیا بدلتا ہے اس کا اللہ خود ذکر کرتا ہے کہ یہ ہولیا بدلنے کا میں نے اس کو طاقت دی لیکن ہمارے نبی کے بارے میں کہیں بھی پرانا حدیث میں نہیں آیا کہ یہ تو نوری مخلوق ہے میں ظاہری شکل صورت میں تمہارے جیسے انسان حالانکہ یہ معنی بنتے نہیں کلینا بشرم ظاہری شکل صورت میں تمہارے جیسے انسان ظاہری شکل صورت میں بھی وہ ہمارے طرح تھے اور باطن میں بھی وہ ہماری طرح انسان تھے ظاہر باطن دونوں لیکن اس کے منصب کو اس نے خود اپنے زبان سے اللہ کے کلام سے بیان کیا ہے کہ یوحا ہائے مجھے وحی ہوتی ہے میں نبی ہوں نبی ہونا اور بات ہے اور بشر ہونے سے متقل کر کے نوری ہونا اور بات ہے یہاں پر متمسل کہا کہ وہ انسانی صورت میں اس کے سامنے آئے قالت وہ کہنے لگے ان ذبر رحمان میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کے ساتھ میں سے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے کیونکہ اتنے تنہا کمرے میں غیر غیرآدمی آ جائے تو ایک متقی پر ازگار خاتون اس کا یہی حق بنتا ہے اس کے پاس اپنی قوت طاقت نہیں ہوتے وہ تو اللہ کا خوف دلائے گی کہ اللہ سے ڈر جاؤ میرے کمرے میں تو اکیلا میں تنہا کیسے آئے ہو تم اور یہ دلیل ہے کہ تقوا ہی وہ اللہ تعالی کا بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہ سے بچ سکتا ہے خانا فرمایا اس نے ان نمانا رسول اور میں تو بیجا ہوا ہوں تیرے رب کا لے احبل کے تاکہ میں غلام ذکیہ پاک لڑکا تجھے پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں بدبختوں بختوں نے اسے استدلال کیا ہے کہتے دیکھو جبریل لڑکا دے سکتے تو تولیہ کیوں نہیں دے سکتے کہتے جبریل نے لڑکا دیا نا لہ بند تاکہ تجھے میں پاک لڑکا دے دوں اللہ نے جواب دیا ہے اگلے آیات میں کیونکہ قانون یہ ہے نا اس حیات میں بھی جواب ہے کہ جو مرسل ہوتا ہے مرسل رسول جو ہوتا ہے وہ جس نے اس کو بھیجا ہے اس کا کلام بیان کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ایلچی پاکستان کا ایلچی گیا ایران افغانستان اس نے وہاں یہ بولا یہ بولا یہ بولا کیا بولا اس نے اس نے جو کچھ بولا وہ پاکستان کا ترجمان تھا کہ میں یہ کہتا ہوں مانا میں نہیں پاکستان یہ کہہ رہے ہیں وہ آگے تو بولے گا اپنے منہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن مانا ہم اس کا کیا کریں گے مانا اس کا سارے دنیا والا یہ کریں گے کہ بھائی وہ پاکستان کا علچی ہے اس نے کہا ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے مانا پاکستان یہ کر لے گا تو یہ جبریل کس کا طرف سے گیا ہے اللہ کے طرف سے تو اب یہاں جو وہ کلام کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہے کہ لبل کہ غلام منزکیہ یعنی اللہ تجھے غلام دینے والا ہے بیٹھا دینے والا ہے میں اس کا پیغام تجھے سناتا ہوں قالت وہ کہنے لگی انا یا کون غلام نہ میں, نہ تو میں نے کوئی جناہ کا, گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور نہ میں نے شادی کی ہے یہ دو رستے ہیں جس سے ولادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نہ تو میں بدکار ہوں اور نہ میں نے شادی کی ہے اس نے جواب دیا قان کردار کے آپ اسی طرح رہے گی مانا نہ نے شادی کیا ہوگا نہ نے بدکاری کی ہوگی پھر بھی ہاں اولاد ہوگا کیوں کس نے کہا ہے رب بکے کہا اب جواب ہوگا نا پچھلے آیات کا یہ میں نہیں دیتا ہوں بیٹا یہ تیرے رب نے کہا کہ وہ میں بیٹا دوں گا یہ جواب ہے اس حیات کا ہوا صلاح نے کہا وہ مجھ پر دینا آسان ہے وہ لینا جا لو بنائے اس کو لوگوں کے لیے نشانی رحمتن اور امارے طرف سے امرم اور یہ معاملہ طے شدہ یہ کام ہو گیا ہے اس میں آپ کی باتوں کی ضرورت نہیں آپ کچھ کہیں اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہوگا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا بغیر باپ کا ہوگا بغیر شادی کا ہوگا بغیر جناباری کا ہوگا پاک دامن بھی تو رہے گی ایسا ہوگا سورت مریم میں فرمائے اللہ فرماتے اس کو اس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی احسنت فر وہ تو محفوظ تھی شک کرنے والے وہ تو ہیں باغی لیکن اللہ فرماتے وہ کسی قسم کے گنا کے مرتکبہ نہیں دی واللتی احسنت فرجہ اللہ نے اس کے محسن ہونے کا اعلان کیا ہے کہ وہ پاک تھی صورت امبیا میں بھی الفاظ ہے صورت تحریم میں بھی الفاظ ہے فرمایا کہ کہا وایا تلعمین ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو عالمین کے لیے ایک نمونہ بنایا سورج امبیا اکانوے نمبر میں یہ فرمایا اس کے جواب ملنے کے بعد اللہ فرماتے پر متحمت بس حاملہ ہو گئی وہ پھر الگ ہو گئی وہ ایک مکان پسی یا دور دراز کی کیونکہ معاشرے سے بن انسان کا نکلنا پڑتا ہے اب لوگ کیا کہیں گے الزامات لگائیں گے اور جیسے مفسرین نے لکھا ہے ایک قول یہ کہ حاملہ ہونے کے بعد اس کا بہت عرصہ نہیں ہوا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ نو مہینے کے عرصے میں اللہ نے اس سارے سلام کو پیدا کیا یہ دونوں اقوال ہیں ایک نو مہینے کا جس طرح معمول کے مطابق اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو بہت جلدی یہ دے دیا تھا جیسے جبرین نے پھوکا ہے اس کے بعد کچھ عرصے کے اندر اللہ نے اس کو بچے دے ہے جو بچے کے پیدائش کا درد ہوتا ہے جس کو اردو والے کہتے ہیں درد لے آئے اس کو درد علاج نخلا کجور کے تنے کی طرف تکلیف کی وجہ سے وہ سائے میں آئی درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی قالت کہنے لگی افسوس تو میں قبل میرا نام شام دنیا میں نہ ہوتا یہاں دو تکلیفیں جمع ہو گئی نا ایک تکلیف بیٹے کی ولادت کی دوسری تکلیف قوم کے تومن قوم کو کیا جواب دوں گے کہ میں نے بیٹا کہاں سے لایا یہ تکلیف بھی بہت زیادہ ہے اس لیے حدیث میں آیا نا کہ کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں ادا سوائے اس صورت میں مسلم کی روایت میں جب ماں باپ کو غلام پایا اور ان کو خرید کر آزاد کیا اب اگر بیٹا اپنے ماں کا کتنا ہی یا بیٹی اپنے ماں کا کتنا ہی خدمت کرے گی لیکن جتنا تکلیف اس نے اس بچے کو چلتے وقت اٹھایا اتنا تکلیف باپ سے یا ماں سے بیٹا یا بیٹی کبھی کسی طور میں محسوس نہیں کر سکتے اس کو کندھوں میں لے کے پھیرے ان کی چاپی کرے ان کو کھانا جو ہے ہاں ہمیشہ وہ تکلیف جو کہ ایک پیدا ہوتا ہے اور دوسرے کے موت کا خطرہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اس موت کو کیا کہا شہادت یہ خاتون اگر اس مرحلے میں مر جائے تو شہید ہو جائے گی اسی کے مشکل مرحلہ ہے فنا دہ ہاں ہا آواز دی برشتے نے اس کے نیچے سے اللہ تعالیٰ غم مت کا ناقد جال ارب تو سریا یقیناً بنا دیا تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ ایک دوسرے مرحلے میں جبریل کڑا ہے نیچے سے مراد یہ نہیں کہ اس کے وجود کی نیچے سے جس طرح ایک مکان میں وہ ہے دوسرے مکان میں جبریل آئی دوسرے مرحلے میں ہے آواز دیو اس کو آواز دی پریشان مت ہو جاؤ موت کے طلب مت کرو ہماری شریعت میں تو موت کا طلب مطلب منا ہے نا لیکن یہ بات تو ضرور ہے نا ہماری شریعت میں بھی کہ جب انسان فتنوں میں پس جاتے تو وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ اگر میرے زندگی میں خیر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے دنیا سے اٹھا لے یہ بہت بڑا فتنہ تھا اس کے لیے کہ میرا دن بدنام ہو جائے گا میں کیا جواب دوں, دوں گے لوگوں کو اس فتنے سے تو میرا موت بہتر ہے وہ حضی کی کے ہلاتے نا تو اپنے طرف بجز نخلتے کجور کے تنے کو تو ساکد وہ گرائے گا آلے کے تجھ پر رتبن جنیا تازہ پکے ہوئے کجور رنیا تازہ کجور ہے اور جنیا और بہتر یہ بھی اس کا موجزہ یعنی کرامات یہ بے مسم کجور سے دانے गिरे پکے پکائے لیکن یہ اللہ کے محتاج ثابت ہو گئی نا اولاد کے ہونے میں اللہ کا محتاج اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کہتی ہیں کہ میں بدنام ہو جاؤں جاؤ اللہ فرماتے ہیں نہیں تو جو میں اولاد دوں گا وہ درد تکلیف اور مصیبت میں اللہ کو پکار رہی ہے اللہ کے محتاج کانے میں اللہ کا محتاج سائی میں اللہ کے محتاج تو مددگار کیسے بن گئی نسوارا کے لیے اور مشرقین عام کے لیے اور پیو ٹھنڈا کرو اپنے, اپنے, اپنے کو کو. جب دیکھے گی تو کسی بشر کو, کو مانا اگر کوئی دیکھے آدمیوں میں سے آپ کو اور آ کر تجھ پر لگانے کی کوشش کرے فکولی بس کہ نظر تو رحمان سو ما میرے نظر مانی رحمان کے لیے روزے کا بلا نوکل نے بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے اگر کوئی شخص آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ جواب دو اشارے سے کہا منکرین سے آپ کہو نا کہ بھائی شریعت کے کوئی عمل قرآن سے بتاؤ جس پر انسان عمل کرے وہ کہے گا کہ قرآن میں آیا ہے علیکم السلام تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں چلو روزے رکھو قرآن سے ہوگیا نا ثابت آپ یہ آیات پڑھو اللہ پر کہو روپی اور کہو کہ میرا روزہ ہے ایسے روزے قرآن میں کھانے اور پینے کے بعد کب وہ میرا روزہ ہے ہو گیا نا ذاوق اب ایسا روزہ رکھنا منگری حدیثات کہتے, حدیث کہتے حدیث سے ہیں اب یہ لام حال کہنا پڑے گا کہ یہ روزہ ہماری شریعت میں نہیں ہے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا باتوں سے روزہ رکھنا ہاں ہماری شریعت میں ہمیں باتوں کے بارے میں احتیاط کہو گے میں کہ اپنے زبان پر کنٹرول کرو وہ ام لکھ لسا اپنے زبان کو کنٹرول کرو اس سے غلط باتیں نہ نکلے اللہ کے بغاوت نہ ہو شرک کفر نہ ہو اے بچ نہ ہو یہ روزہ ضرور ہے ہاں یہ ہماری شریعت میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے دوران غلط باتوں سے انہوں نے اجتناف نہیں کیا فلح صلی اللہ حاجت ملم یدا قول زُّورَ جس نے جھوٹ اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا تو اس کے روزہ رکھنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بخاری کی روایت ہماری شریعت میں روزے کی یہ ترتیب تو ہے لیکن کھانا پینا استعمال کرے اور روزہ ہو یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے البتہ منکرین حدیث پر رد ہے وہ روزے کا حکم قرآن سے نکالے تو کہو ساتھ میں اس میں کھانا پینا بھی ہے <تصفح> فصلیں وہ مریم بھی اپنے اس بیٹے کو بچے کو قو مہا اپنے قوم کے پاس تخ میں لبو ہو اٹھائی ہوئی تھی اس کو قالو کہنے لگی یا مریم اے مریم لقت یقیناً لے آئی ہے کام بہت برا کام تو نے کیا ناشنا کام کیا ہے ظاہراً یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی خاتون شادی کے بغیر بچے کو جن لیتی ہے یہ ناشنا کام ہے ایک معاشرے میں بہت برا کام ہے یا ہارونا اے ہارون کے بہن ماں کا نبو کمرا سو ان نہیں تھا تیرا باپ برا آدمی وہ ماں کانا بغیا نہ تیرے ماں بتکار تھی تیرا والد تو برا آدمی نہ تھے ماں بھی بدکار نہیں تھی کہ کیسا تو نے کام کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ یہ دین لوگوں کی اولاد پر اگر ان سے کوئی عمل ہو جائے لوگ ماں باپ کو یاد کرتے ہیں نا کہ ماں باپ تو تمہارے اس طرح نہیں تھے تم نے یہ کام کیسے کیے معلوم ہوا کہ ماں باپ بہت اچھے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی ہے لیکن الزامات اور مختان وغیرہ اس کی صفائی کے بعد اگر پھر بھی کوئی الزام لگاتے ہیں تو یہ گویا کہ دلیل اعترافی کے طور پر خود مان چکے ہیں کہ ماں باپ اچھے تھے اب دلائل سے ثابت ہو جائے کہ یہ بھی پاک دامن ہے پھر بھی اعراض کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا شارت بس اشارہ کیا اس نے اس کی طرف پالو کہنے لگے کہ پنکلو کس طرح کلام کرے گا ہمارے ساتھ منقانیہ جو گود میں بچہ ہو چھوٹا بچہ گود کا اور کلام کرنا یہ کو کیسا کر سکتا ہے یہاں اخت ہارون کے حوالے سے ایک تو یہ بات معروف ہے کہ اس دور میں ایک شخص تھا ہارون کے نام سے انتہائی پرہزگار دیندار تو لوگوں کے ہاں مریم بھی دینداری پرہزگاری میں بہت معروف ہو گئی تھی تو اس کو لوگ اس کی طرف منسوخ کرتے تھے کہ یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ ہارون کے بہن اگرچہ وہ ہارون مریم کا بھائی نہیں ہے لیکن دینداری پریزگانی میں لوگ کہتے ہیں نا یہ فلا آدمی ایسے ہیں جیسے کوئی فلا گزرا ہے نسبت کر لیتے ہیں اس کو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے نا نبی علیہ سلاۃ السلام کے ایک صحابی سے کسی نے یہ سوال کیا تھا قرآن کے حوالے سے تم لوگ کہتے ہو کہ یا ہارون قرآن میں ہارون علیہ السلام کب گزرا ہے مریم کب گزری ہے تو تمہاری کتاب میں دونوں کا ایک کٹا ذکر کیوں ہے صحابی نے جواب نہیں دیا بولا اس کا مجھے علم نہیں ہے نبی علیہ السلام تو کے پاس آ کر سوال کیا اللہ کے کی نبی مجھ سے یہ سوال کسی نے کیا ہے آل کتاب نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیندار لوگوں کا طریقہ رہا ہے یہ کہ جب کوئی دندار آدمی فوت ہو جاتا تو اس کا نام اپنے نسلوں میں چلاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دور میں جو ہارون مشہور تھا وہ گویا وہی ہارون تھا جو عیسار کبائی تھا نہیں اس کے نام کو لوگوں نے آگے چلایا ہے تو اس دور میں کوئی دندار آدمی تھا ہارون یہ اس کی طرف لوگوں نے منسوخ کیا کہ ہارون کے بین اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا جس مسئلے میں انسان کے پاس علم نہیں ہے تو اس میں جواب نہ دے اسے عالم سے پوچھ کر پھر جواب دے صحابی نے اپنے طرف سے جواب نہیں دیا تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو قالا وہ کہنے لگا عبد عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آدانی الکتابہ مجھے دیے اس نے کتاب وہ جہل نبیا بنایا مجھے نبی مانا اپنے ابدیت کا اعلان میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں وہ جا مبارکن بنایا مجھے با برکت اے نما کن جہاں کہیں بھی میں ہوں وہ اوسانے اور مجھے وصیت کی ہے بسکات نماز اور زکاط کی ادائیگی کا ماں تم تو حیا جب تک میں زندہ ہوں اللہ تعالی کے میں بندہ ہوں اللہ کا بندگی کرتے ہوئے عبادت کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں جو بندہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نسارہ کے اور یہود کے دونوں گروہ پر رد کیا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے ولد لد اس جنا نہیں ہے دونوں پر رد ہے ایک طرف اس کے ماں کے پاک دامنی دوسرے طرف نسارہ کے الوہیت کے عقیدے پر رد ہے وہ جہاں اس نے کہا مجھے اللہ نے بابرکت بنایا برکت میں وہ اللہ کا محتاج جو برکت میں اللہ کا محتاج ہو وہ اِلا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی بندگی پر معمور ہو سولاد اور زکوٰۃ وہ الا نہیں ہو سکتا جب تک زندہ پہلے صورت حجر کے آخر میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا وہ ابھ رب کا حتیہ یاقل یقین یا نا یعنی حتیہ موت امام بخاری نے وہاں بخاری میں اس کا معنی یہی کیا ہے حت تایت عقل مول ہیجر صورت حجر کے آخر میں یہ بھی اس کی تائید ہے کہ انبیاء جب تک زندہ ہے تو ان کو عبادت کرنے کا حکم ہے اور یہاں پر وہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں علیہ اس السلام اگر استعمالوں پر ہیں تو وہ زکوۃ کیسے دیتے ہیں عیسایات میں تو ہے کہ وہ زکوٰۃ جب تک زندہ ہے دیتا رہے گا تو اس کا جواب ہم یہی دیتے کہ پہلے اس کو صاحب نصاب ثابت تو کرو تو اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو زکات دینا پڑا گا اس کو جب یہ ثابت نہیں ہے تو زکات دینے کا حکم کیسے اس پر لاگو کرو گے وہ بربے واہ عید اور نیکی کرنے والا اپنے والدہ کے ساتھ نے جب بار ہم شکیہ نہیں بنایا اس نے مجھے سرکش اور بدبخت میں سرکش بھی نہیں ہوں جب انسانوں کے ساتھ جبر کرنے والا کسی کا مال ضبط کرنے والا کسی کے اوپر چڑھائی کرنے والا شکیہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے بدبختی بھی نہیں ہے اللہ کے طرف سے بھی میں سلامتی والا ہوں اللہ نے مجھے ہر قسم کی کفر شرک سے سالم رکھا ہے وہ سلام والے یا سلام ہو مجھ پر یو جس دن میں پیدا ہوا یو مامو تو اور جس دن میں مروں گا یو محبا سو حیا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ ان تمام ادوار میں میں پیدا ہونے میں بھی اللہ کی سلامتی کا محتاج اور موت میں بھی اللہ کی سلامتی کا محتاج جب دوبارہ قبر سے اٹھوں گا قیامت کے دن تو اس وقت بھی اللہ کی سلامتی کا محتاج تو الوحیت کے عقیدے کا رد یہ ارا نہیں ہو سکتا ہے ہر لحاظ میں اللہ کا محتاج ہے وہ ذہن کا ابن مریم نمریم آ یہ ہے عیسائی نمریم قول الحق الزی یہ ہے وہ سچی بات حق بات فی ام ترون جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں یہ وہ سچی کہانی سچے واقعات میں سے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ نہیں ہے وہ اللہ کا بندہ ہے نہیں اللہ کے لیے جائزہ جا کے وہ بنا لے کوئی اولاد میں پاک ہے وہ اللہ اس کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد بنا لے وہ تو اس قسم کے عیب سے پاک ہے اولاد کی تو اس کو ضرورت ہے جس پر بڑھاپا آئے اللہ پر بڑھاپا نہیں آئے گا قضا امرن جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا جب کسی بھی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے فن ما یا کن فیقون فس یقیناً کہہ دیتا ہے اس کے لیے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے تو جب اس کے کن سے فیقون ہو جاتا ہے تو اس کا اولاد کی کیا ضرورت ہے اولاد تو کمزوری کی علامت ہے تو اس میں کیا کمزوری ہے صبح خانہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے عصا علیہ السلام کے دعوت کو مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے تمہارا بے رب ہے رب وہ ہے میں رب نہیں ہوں فا بدو ہوں فصوصی کی بندگی کرو ہاں سرا تم مستقیم یہ ہے صدر عمران میں بھی یہ عنوان اور نسام بھی ہم پڑھ چکے اللہ کی توحید کی طرف دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا پہلے اپنے بندے ہونے کا اقرار اور اپنے رب کی ربوبیت کا پھر لوگوں کو کہا تمہارا بھی وہی رب ہے میں رب نہیں ہوں رب وہی ہے تم بھی اس کی عبادت کرو میں بھی اس کے عبادت پر مصروف ہوں لیکن اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اس بات کو نہیں مانا تو کیا کیا فخ الفل احضاب میں بہن اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں فوائد اللہ دین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ممشحدی یوم العظیم حاضری کے بڑے دن کے مشہد جو ہے یوم المشہد حاضری کا دن اس عظیم دن کے ہلاکت کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائے قیامت کے دن کو یوم المشہود کہا ہے شہادت کے دن ہے حاضری کے دن ہے اسمیا بیہم کیا خوب سنتے ہوں گے وہ اب سرو اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے وہ آج تو ان کے انکوں میں دم نہیں ان کے کانوں میں قوت نہیں ہے لیکن جب اللہ کے عدالت میں آ جائیں گے اچھے خاصے دیکھنے والے اور سننے والے بن جائیں گے یوم یا توننا جس دن آئیں گے ہمارے پاس لیکن اس لیکن ظالم لوگ الیوم کے دن مبین گمراہی میں ہیں آج انکے نہیں کھولتے ہیں آج حق کے لیے ان کے پاس نظر نہیں ہے اس وقت یہ سب کچھ دیکھ لیں گے کہیں گے نا فرجنا بنا سورنا پر جو میں فرمایا کہ کہ کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا, لیا فرمائے گا نہیں واپسی نہیں ہے درار ان کو حسرت کی دن سے قیامت کے دنوں میں ایک دن افسوس کا دن ہے نا یا حسرتا یا, حسرت یا لئیتا اور یا لیتہ پرانے کریم میں جا بجا ماں فرتفی جم بلّا میں نے اللہ کے دین میں کمی کی ہے لیکن اس افسوس کا کو کوئی فائدہ نہیں فرمایا اس فضی المر جب فیصلہ کیا جائے گا کام کا وہ غفل دن وہ غفلت میں ہے وہ لا نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے بہت ڈرایا ہے کیوں یقیناً ڈرنے کا دن ہے بہت سخت دن ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں کر سکیں گے اور کہیں گے آج کے دن اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ پہلے کبھی اتنا غصے میں تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے آج ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے ہم وارث ہوں گے زمین کے ومن علیہ اور جو کچھ اس پر ہیں وہ نہ ہمارے طرف لوٹائے جائیں گے آج بھی ہم زمین کے وارث ہیں لیکن ہم نے تم لوگوں کو وراثت دے دی عارضی اختیارات لیکن اس دن یہ وراثت میں چین لوں گا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے وز قرف ابراہیم یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو ان نس نبی آ یقیناً وہ سچے نبی تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں کا عقیدہ بت اللہ کے اندر اس کا مجسمہ بنا کر اور اس کا عقیدہ تھا مشرقین مکہ کام کا ان کے آگے اپنے پریادے پیش کرتے ہیں اس کا روح پلٹ کراتا ہے اور یہ ہمارے پریادوں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ مریم کے بارے میں بھی عقیدہ اس صورت میں اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کیا یہ تو عاجز تھے یہ تو اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑانے والے تھے یہ تو فلاں کام میں اللہ کے محتاج فلاں میں زندگی میں سلامتی میں اولاد میں دعوت میں ہدایت دینے میں سچا نبی تھا اس خال علی ابھی ہی جب فرمایا اس نے اپنے والے سے آب کیوں عبادت کرتا ہے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ولا کا شیعہ اور نہ وہ آپ کے کام آئیں گے کچھ بھی آپ سے کچھ تکلیف دور نہیں کر سکتے ہیں درس کے دوران یہ طالبات کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے جس کو نیند آتے وہ اپنا قرآن ہاتھ میں لے کے کڑے ہو بیٹھ کر سونا درس کے دوران یہ ویسے بھی قرآن کریم کی مخالفت ہے آداب کے ضائع ہو جائے گا منہ پر پانی ڈالنا یا قرآن کریم کو لے کر کڑے ہو کر پڑھنا یہ ضروری ہے ایسا نہیں ہو کہ کوئی ڈیسک پہ بستر رکھ کے سو جائیں ہم لگے رہیں بولتے رہیں اور لوگ سوئے رہے ایسا نہیں ورنہ پھر سزا ڈنڈوں کے سزا جو بھی کلاس میں اللہ نے عمارت جس کو دی ہے وہ سزا دے ڈنڈے کے ساتھ پھر نیر خود بھاگ جاتے تو فرمایا کہ وہ سن بھی نہیں سکتے ہیں دیکھ بھی نہیں سکتے تو وہ تیرا کیا کام آئے گا یا بدیا بجن ان یقیناً آیا میرے پاس من العلم علم میں سے ماں کا وہ جن نہیں آئے تیرے پاس فتب نہیں بس میرے پیر بھی کرو کسورا تن سویہ میں تجھے بتاؤں گا سیدھا راستہ سیدھے رستے کا میں تعی ہوں میرے پاس علم آیا ہے علم کے بنیاد پر میرے پیروی کرو والد ہونا وہ مقام تجھے حاصل ہے لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے امام مجھے بنایا ہے میرے پیروی کرو یا بتیا بن لاتا بدھ شیتوان شیتان کی عبادت نہ کرنا شیتان یقینا شیتان کا نل رحمان سویا ہے رحمان کا نا فرمان اس کہ دوست کا دوست دوست دوست کا جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کا دوست ہوتا ہے دشمن کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے مانا اگر رحمان کا وہ دشمن ہے تو جب تم شیطان کی دوستی کرو گے تو رحمان کا دشمن تم بھی پہنچاؤ گے لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اس نے جواب میں کیا کہا بہت نرم لیجیے ابراہیم علیہ السلام یہاں گفتگو کر رہا ہے دوسرے مقامات پر سخت الفاظ استعمال کیے لیکن یہ پہلا مرحلہ ثابت ہوتا ہے اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں یا بتیا بان خواب ہو میں ڈرتا ہوں مجھے خوف ہے آئی امت سکا کہ پہنچے گا آپ کو عذاب من عزاب رحمان کی طرف سے عذاب فتقون علی شیطوان ولی ہو جاؤ گے تم شیطان کا دوست جب اللہ کا کہ تجھ پر آئے گا شیتان کی دوستی میں شمار ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کی دشمنی وہ تیرا مقدر بن جائے گا اور شیطان کی دوستی تمہیں مل جائے گی اور وہ اللہ کا دشمن ہے بالا کہا اظہر نے ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں والد کہنے لگے انتان ابراہیم کیا بے رغبتی کرتا ہے تو ہمارے محبود سے ابراہیم راغ بنتا کیا تو بےرغبتی کرتا ہے ہمارے علاقوں سے ان کو نہیں مانتے اس کے بارے میں تیرا یہ نظریہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اگر تو رکنا گئے باز نہ آئے لمن کا ضرور میں سمسار کروں گا تجھے وہ جرم نے بلیا چھوڑ دے مجھے لمبے عرصے تک مجھے چھوڑ دے میرے گھر پر نہیں آؤ ورنہ میرے ہاتھ سے مار کا ہوگے پتروں سے مار مار کے آپ کو بگا دوں گا لہ ارجمنگ رجم کروں گا تجھے کتنے سخت الفاظ ہیں لیکن اس کے باوجود جواب میں علیہ السلام نے سلامتی ہو تجھ پر اس سے مراد کون سا سلام ہے یہ سلام کے معنی میں نہیں ہے سلامتی یہ بیزاری کا سلام ہے جو کسی سے الجھ جاتے ہیں نا تو اگلا کہتے بھائی سلام بابا معاف کرو سلام جیسے فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرما جاہلوں کے ساتھ الجھتے اج... نہیں ہے بس سلام کہہ کے چل جاتے ہیں وہاں سے قریب میں کی دعا کروں گا یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے بہت مہربان وہ میرے اوپر مہربانی کر لے گا اگر اس نے چاہا تو جد تمہیں معاف کر دے گا اور تجھے ہدایت دے دے گا اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے, وما تدون من دون ان سے جن کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو پکارتا ہوں, ہوں گا بے دعا ربی شکیہ اپنے رب کے پکار سے محروم اپنے رب کے پکار کر جو میں دعا کروں گا اس سے میں محروم نہیں ہوں اس نے میرے پہلے بھی بہت دعائیں قبول کی ہے یہ دعا بھی میں کرتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تجھے ہدایت دے لیکن آپ دیکھیں یہاں ابراہیم علیہ السلط والس کے پاس ہدایت کے اختیارات نہیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے البینات رسالے میں اشرف علی ترمی کے حوالے سے کہتے ہیں اس نے بزرگ کو دیکھا اس گزر کی کرامات کا یہ عالم تھا کہ اس کے سے وہ اپنے عبادت میں مصروف تھا بزرگ بن گیا وہ کتا بھی جہاں جاتا تو اس کے ارد گرد سارے کتے جمع ہو جاتے اور حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اب کتوں میں وہ بزرگی ثابت کر رہے ہیں اشرف علی تانی صاحب یہ ہے کہتے اولیا ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے ابو طالب کو کتنے بار دیکھا ہوگا اس کی نظروں نے کتنے جلکیاں اس کے اوپر ڈالی ہوگی لیکن ہمارے نبی کے نظروں سے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملا وہ مشرقین کا بزرگ تھا لیکن مسلمان نہیں بنا یہ کیا گندے عقائد ہے لوگوں کو بزرگوں کے کی کرامات شرکیت کسی اور کہانی بزرگوں کا کتوں کا بزرگ بن گیا یہاں پر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو دعائیں تو مانگتا ہے اپنے باپ کے لیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دعائیں اللہ رد کرتا ہے تو اللہ نے ہدایت نہیں دیم بس جب کنارہ کش ہو گیا ان سے وہ مایا بدھن اللہ اور جن کے وہ اللہ کے ماں سوائے عبادت کر رہے تھے وہ بنا لہو اسحاف دیا نے اس کو اسحاق وہ یعقوب اور یعقوب دیا وکلن جالنا نبیا ہر قوم نے نبی بنایا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آگے الگ آیا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مشرقین کا بہت بڑا گندہ قیدا تھا تو اللہ نے ان کو الگ ذکر کیا ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا اشارتا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ بچپنے میں جدا ہو گیا تھا بالکل بچپنے میں دودھ پیتا بچہ اس نے بیت اللہ میں اپنے بیوی کے ساتھ چھوڑ دیا تھا تو یہاں بھی اس کا ذکر تناظر میں عام طور پر اس کو اللہ نے جیسے بچپنے میں باپ سے جدا تھا یہاں اس کا ذکر الگ کیا ہے اس کے شان کے اعتبار سے بھی اور اشارہ بھی اور یہاں اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے بیٹے یعنی اپنے پوتے یعقوب کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے اس کو اسحاق دیا اور اس کے لیے پوتا بھی دیا یعقوب علیہ سلاۃ وسلام کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کے بیٹے یعقوب علیہ السلام میں جاری کیا فرمایا جَعَلْنَا نَبِيًا ہر ایک قوم نہ نبی بنایا وہ بنا لہوم رحمتہ دیا ہم نے ان کو اپنے رحمت میں سے وہ جان نہ بنایا ہم نے ان کے لیے عالیہ سچائی کی زبان کو بلند مانا مستقبل میں قیامت تک ابراہیم علیہ السلط والسلام کے سچائی کے ساتھ بلندی کا ذکر ہوگا وہ بلند اور بالا وہ امام الماہدین وہ دین حریم کا دعوی اس دین کے دعائی کو قیامت تک لوگ یاد کریں گے اب یہاں پر میرے آپ کے ہر معاہد کے لیے کچھ نصیحت کہ دیکھو بدتیوں سے مشرقین سے برات کے فوائد دیکھو کہ جب اس نے مشرق باپ سے برات کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص خصوصیات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو اسحاق بھی دے دیا ہم نے ان کو یعقوب بھی دے دیا ہم نے ان کو عظیم مرتبوں پر ان کے اولاد کو نافذ کر فائز کر دیا ہم نے ان کو اپنے طرف کے رحمت کے دروازے کھول دیے ہم نے ان کے زبان کو صدق علی مستقبل میں ان کے برتری ہمیشہ دینداروں میں ان کا ایک مقام رکھا یہ ہے کفر اور شرک سے بیزار ہونے کے فوائد جسے ہماری شریعت میں اس کو کیا کہا ہے مضبوط کڑا اسلام کے لیے محبت کرنا اسلام کے لیے لوگوں سے نفرت کرنا یہ اسلام کا مضبوط کڑا ہے بِاللَّهُ فَقَدْ سَقَبْلُ <وَتِلُسْقَا> توعود, توعود میں یہ سب داخل ہوتے ہیں اللہ کے ماسے جن کی عبادت ہوتی ہے وہ جو لوگ اللہ کے کے عبادت کے جھنڈے اٹھانے والے وہ جو اللہ کے لیے تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ سب تاود کے گروہ ہے اولیاء شیتان ان سے برات کرنا یہ سب سے اہم ایمان ہے وز قرفل کتاب کرو کتاب میں مسال سلاط و سلام اس کا بھی ذکر کرو ان کا رسول یقیناً وہ چنؤ ہوا شخص تھا کا وہ رسول نبی دونوں صفات سے نوازا رسول بتا نبی بتا علماء کا اختلاف معمولی شارات سے بعض نے تو اس اختلاب کو کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے باز نے کہا نہیں رسول وہ ہے جس کو مستقل کتاب دیا جاتا ہے نبی وہ ہے جو دوسرے کی کتاب کا ماتحت ہوتا ہے دوسرے کی کتاب کا دائر ہوتا ہے لیکن یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا مانا اس کو کہتے ہیں رسول کہ اللہ اس کو مستقل کتاب دے دے اپنے طرف سے اور نبی وہ ہے جس کو کتاب نہیں دیا گیا ہے یا تو وہ ماقبل کے نبی کے کتاب کے دائر ہوتا ہے اسی کو آگے پھیلاتا ہے یا پھر اس کو اللہ نے نبوت دیا ہے کتاب نہیں دیا ہے صحائف وغیرہ دے دیا ہے یا ویسے وہی اس کے لیے جاری ہے جبریل کے ذریعے سے بعض نے کہا کہ اس کی تفریق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں صورت توہاں میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام اور علیہ السلام دونوں نے کہا انا رسولہ رب ہم رسول ہیں جبکہ کتاب ایک پر نازل ہوا ہے دی اس کو من ہم نے ان کو دی کے جانب وکرب نہ ہو نجیا اور ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے اللہ تعالی ہیں ہم نے ان سے گفتگو کی سرکوشی کی وہ اللہ کا محتاج بندہ مِن ان کو اپنے رحمت سے ہماری رحمت کا محتاج ہم سے اس نے دعا مانگی اے میرے بھائی کو نبی بنا لے سورت توہاں میں اس کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دعا کو قبول کیا تو دعا مانگنے میں وہ میرا محتاج نبوت میں رسالت میں میرا محتاج الہ ہو سکتا ہے تمہارا مددگار ہو سکتا ہے سلام ہند حلواد وادے والا تھا وکان رسول, رسول نبی یا رسول نبی یہاں پر یہ فرق ختم ہوتا ہے نا کہ رسول بھی تھا نبی بھی تھا اس کو تو اللہ کوئی کتاب نہیں دیا گیا تھا تو ان علما کا یہ موقع کہ رسول اور نبی ہم مانا ہے اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں سنا بدعود میں ایک روایت سنتن واللہ عالم کیسے ہیں کہ کسی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا آنے کا کہ میں آؤں گا آپ فلاں دن وہ وہاں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا تین دن میں وہ نہیں آیا بعد میں آیا تو یہاں پر باز علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سواد الوعد دے وعدے کا بڑا سچا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے وعدے کا خاص ذکر کیا وہ کان یم الحکم دیتا تھا اپنے اہل کو بے فلاح و سکاتے نماز ادا کرنے زکوۃ ادا کرنے کا وہ کھانا رب بھی مرضیا تب اپنے رب کی نزدیک پسندیدہ فرمایا وہ دیکھو عاجز اللہ تعالی کا رسول اللہ کا نبی اس کا یہ معنی ہوگا رسول من اللہ وہ نبی الناس اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا اور اپنے قوم کو خبر دینے والا نبی کا معنی ہوتے ہیں نا خبر لانے والا خبر دے رہا ہے فرمائے دیکھو وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز اور زکات کے پابند کروا رہے تھے وہ پسندیدگی میں بھی اللہ کا محتاج تھا تو تم لوگوں نے ان کے ہاتھ میں تیر تما کر بیت اللہ میں ان کے مجسمے بنا دیے ظالموں کہ وہ لوگوں کے معاملات کو جانتا ہے نہیں اس کو تم لوگوں نے الہ بنایا وہ الہ نہیں ہے وہ اللہ کا محتاج بندہ ہے وز قرفل کتاب ادریس یاد کرو کتاب میں ادریس کے واقعہ کوئی نوکان سے یقیناً وہ سچا نہ بھیتے ہم نے ان کو مکان دیا تھا بلند بلند مرتبے پر ہم نے ان کو فائز کیا تھا اس کے بارے میں بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا تھا اس عقیدے کا رد کہ وہ بھی خضر علیہ السلام کی طرح بلند بلند مقامات پر ہوتا ہے پہاڑوں پر بیٹھتا ہے اور انسانوں کے لیے انتظامات کرتا رہتا ہے اور مدد کرتا رہتا ہے مشرقین کا یہ عقیدہ اللہ نے اس کا رد کیا کہ نہیں وہ تو میرا نبی تھا اور نبی کی یہ خوبیاں نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کا مدد کرے وہ تو خود رفعات میں اللہ کے مفتاج ہوتے ہیں اولاد میں اللہ کے مفتاج ہوتے ہیں نبوت کے میں اللہ کے مفتاج ہوتے ہیں ہدایت دینے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں ریم آدم, آدم علیہ جو ہم نے سوار کیا تھا اٹھایا تھا مانو ہندو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں وہ منظور رحیتی ابراہیم اور اس کے اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلط اور اس کے اولاد میں سے مانا یعقوب علیہ السلام مَنْ حَدَيْنَا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی جب کی جاتی تھی آئے تھے فرمایا نو علیہ السلام آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام چاروں کا خاص ذکر کیا پہلے ذکر آدم علیہ السلام کا کیونکہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں نوح علیہ السلط سے اللہ نے سلسلہ چلایا آدم السانی اس, اس کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لیے مشکل مشکل مشکلات اٹھائے اور بہت بڑے قربانیاں دی تو اللہ نے اس کو امام الماہدین امام الانبیاء بنایا تو یعقوب علیہ السلام کے ان اولاد کے اندر سلسلہ نبوت جاری رہا یہاں تک کہ جتنے امبیاں آئے بعد میں سب اس کے اولاد میں آئے یعقوب علیہ سلاۃ والسلام کے اولاد میں سوائے ایک محمد صلی اللہ علّم کے جو اسحاق علیہ سلاۃ والسلام کے اولاد میں آئے یہاں پر چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد میں آگے تو اس سلسلے میں امبیاہ نہیں ہیں دو بھائی ہیں نا اسحاق اور اسماعیل تو اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں صرف محمد اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب ہے پھر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی اولاد میں آگے تمام انبیاء ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص ذکر کیا فرمائے ان لوگوں کو ہدایت دینا ان کا چناؤ کرنا یہ ہمارا کام تھا اللہ فرماتے یہ میرے عاجز بندے تھے اور یہ میرے تلاوت میرے حکم کو سننے کے بعد عاجزی کی وجہ سے سجدوں پر گر جاتے تھے تو جو اتنے عاجز ہوتے ہیں اللہ کے بندے وہ الا ہو سکتے نہیں فخل خلف الگ سلاد فص جانشین بنے ان کے بعد کیسے جانشین خلفن خلف ان کو کہتے ہیں جو نہ اہل ہو اہل نہ اہل جا نشین اذوا و تھا ضائع کرنے والے نمازوں کے انہوں نے ضائع کیا نمازوں کو وہ تباہ شہواتے پھر بھی کہ انہوں نے خواہشات کی پسو پھل ان قریب ملیں گے وہ ہلاکت سے وہ ہلاکت میں داخل ہو جانم کے وادیوں میں سے ایک وادی کا نام غائب